مفتی السلام علیکم آ, ہمارا یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ کی شہری حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہماری قزا نمازیں ہیں وہ ان کی جگہ نوافل پڑھیں یا نوافل نہ پڑھیں تو اگر نفل پڑھتے ہیں تو ہمارے وہ نفل ہوتے ہیں یا ہمیں اس کی جگہ قزا نمازیں پڑھنی چاہیے نماز جنازہ کے بعد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے زاہد بھائی وہی وصیحت ہے جو ان کے ساتھ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کرنے کی وصیت ہے تو نیاز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کسایا ہے فرق ہے لیکن فرض اہم نہیں ہے فرض کسایا ہے اگر چند آدمی پڑھ لیں گے تو سارے گاؤں یا محلے والوں سے فرض جو ہے وہ اتر جائے گا کو ہوگا جو پڑھیں گے نہ پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا وہ لوگ یعنی جو فرض عن ہوتا ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ ملے گا جو پڑھے گا اس کو سواب ملے گا تو یہ فرض کفایا ہے اس ایک قصبیت یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بے تر یہی ہے کہ اگر اللہ رکھ کر دے ناول بھی پڑھے قبارماجن بھی پڑھیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار لمبا ہو جائے گا کام نوازل کو چھوڑ دیں قضاء نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لیں قضاء نمازوں کو پڑھنا جو ہے وہ نوازل کی بجائے زیادہ بہتر ہے لہذا قضاء نمازیں ضرور پڑھنی چاہیے نوازل نہ بھی پڑھے جائیں اگر کہیں مجبوری ہے پڑھ سکتا ہے تو ضرور پڑھے نہیں یا دونوں میں سے اگر ایک کو اختیار کرنا ہے تو پھر یقیناً قضاء نمازوں کو اختیار کریں نوازل کو چھوڑ دیں لیکن اگر دونوں پڑھ سکتا ہے تو سبحان اللہ پھر دونوں کو پڑھے تو دوسرا یہ ہے زاہد زاہدی نے شاید پوچھا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا تو نماز جنازہ چونکہ فرض ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے تو فرمایا کہ نماز فرض کے بعد اور آخری رات میں نماز دعا جو ہے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے اور اسی طریقے سے الادی کا فرغ جب تم نماز سے فارغ ہو تو اب ہر کوئی دعا ہر کوئی کو نماز اس میں شامل ہے اب ابن ماجہ کی بھی علی الم پہ فخل صلاح دعا جب تم نیت پر نماز پڑھو تو فا تاکیب کے لیے عربی میں آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے خلوص اخلوص سے دعا مانگو اور اس طریقے سے بہت سارے یعنی روایتوں میں دعاؤں کا ذکر بھی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے پہ کشی لے گئے تو ان کے جانے سے پہلے جنازہ ہو چکا تھا تو آپ نے آواز دی کہ لوگ جنازے سے تم سبقت کر گئے اب کم از کم اب تو حضرت سیرناب اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاق فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے نماز میں تو سبقت لے گئے دعا میں سبقت نہ لینا دعا مل کر کرنا تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحبہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیا کرتے تھے اسی لیے حکم فرمایا اور کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آکا کریم فسلسل نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے اس کے اس میں تو بہت ساری دلیلیں قرآن کی احادیثی اقوال صحابہ اور عمل صحابہ تعدین کی لیکن رانیت میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے اب